براءه من الله ورسوله الى الذين من المشركين الله اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ فسيهوا في الارض اربعه اشهر وعلموا انكم غير معجزين لله وان الله مخز الكافرين پس اے مشرکو تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو جان لو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشقوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے بجز ان مشرقوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں گرفتار کرو ان کا محاصرہ کرلو اور ان کی تاگ میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو یقیناً مہربان ہے وَإن أحد من اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے پھر تو اسے اس کی جائے ام تک پہنچا دے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ إلا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم لهم ان اللہ يحب کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے لا إلا ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابتاری کا خیال کریں نہ آد و پیمان کا اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسک ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ کیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں لا يرتقمون في مؤمن إلا ولادمه وأولائك هم المعتدون یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے فأن ت اب و اقام الصلاه و آته الزکاه فاخوانكم في الدين ونفصل الایات لقوم يعلمون اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں فقاتلوا ائمت لا لهم ينتهون اگر ouais یہ لوگ آدھ و پیمان آر... کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کف سے بھڑ جاؤ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائے تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور پہلے پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرتے کہ تم ایماندار ہو سے تم جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں آزاد دے گا انہیں زلیل و رسوا کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے ام حسبتم ان کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤگے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسیم بالکفر حبطت اعمالهم وفی خالدون لائق نہیں کہ مشرق اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں زکات دیتے ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو لوگ ایمان لائے حجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضا مندی کی اور جنتوں کی ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ, اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر والله لا يهدي القوم الفاسقين اپ कह کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم تم ڈرتے ہو ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا لقد نصركم یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور ہنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تم انزل اللہ انزل جنودا لم تروها جزاء پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی ان کو فار کا یہی بدلہ تھا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور الرحیم پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا انما المشرکون نجسد حکیم اے ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا اللہ علم و حکمت والا ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے ندین حق نے قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ زلیل و خار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیا ادا اللہ وقالت ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاتَ لَهُمُ اللَّهَ أَنَّا يُؤْفَكُونَ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے موں کی بات ہے اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے یریدون ان يطفئون نور الله بافواههم ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں سے بجھا دیں اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش كُلِّهِ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے يا ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشرهم, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے یوم جہنو بہم اب تم لو فکم فدو کم کم تم چک م جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو ان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 مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرقوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے ان من نسی دل کو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا گفر کی زیادتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں تا کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں بای فرماتا چدنیا فی اللہ فرو چلی اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو کیا تم آخرت کے عوض دنیا ہی کی زندگانی پر ریچ گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ <حَكیم> اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جب جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکین قلب نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی اور راہ رب میں اپنے مالو جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو لوکا رو قریب وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اگر جلد وصول ہونے والا مال و ازباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تو دوری اور دراست کی مشکل پڑ گئی اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے وہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطن جھوٹے ہیں اللہ تجھے معاف فرما دے ت نے انہیں کیوں اجازت دے دی پیشتر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم, قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں وَلَوْ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی, بھی تو تمہارے بھی لیے سوائے بھی فساد کے اور بھی کوئی بھی چیز نہ بڑھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے ان کے لیے باتیں سننے والے یعنی جاسوز خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ بِتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّغُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحق حَتَّى جَاءَ الْحَقُ یہ <تصفح> تو اس سے پہلے بھی ف کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پھلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَقُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نڑا لیے آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑھ چکے ہیں اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے اِن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبِكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَهُمْ فَرِحُونَ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ آپ <متحدث> کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک ہی پر بھروسا کرنا دلست چاہیے چورب سون کہہ دیجیے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے بس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں قل انفقوا طوعاً او کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا یقیناً تم فاسق لوگ ہو. کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ پس آپ کو آب ان کے مال و آل اولاد آل آل تاجب آل میں نہ ڈال دیں اللہ, آل دے اللہ, اللہ آل کی چاہت آل آل یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی دے دے میں ہی سزا دے اور دے ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ یقیناً تمہیں سے بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں لو يجدون اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فورا ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله, حَسْبُنَ اللَّهُ سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ان الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِضَةً مِّنَ الله والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدقات, صدقات یعنی زکاة و خیرات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے اور گردن چھڑانے میں اور قرصداروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں رہ رو رح مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے وَمِنْ يؤذون رسول لهم عذابٌ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے رسول اللہ کو جو لوگ ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے